آپ نے کبھی دودھ کی نہر دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے دریائے سندھ کے کنارے کنارے چلتے ہوئے چینی ترس کا ایک پل نظر آیا اس پر لکھا تھا نالا دوبیر اور پہاڑوں کے اندر سے برآمد ہونے والے نالے کا پانی چٹانوں سے ٹکرا کر جھاگ جھاگ ہوا جا رہا تھا بالکل یوں لگا جیسے دودھ ابلا پڑا رہا ہو دونوں طرف لوگوں نے پتھروں کی دیواریں اٹھا کر زمین کے زینے سے بنا دیے تھے جن پر فصلیں اگی تھیں اور لمبے لمبے اونچے درخت اتنے گہرے ہرے تھے کہ دور سے کالے نظر آتے تھے ایسے دلکش پہاڑی نالے کے پاس رہنے والے بعض لوگوں نے اپنے مکان نیچے نہ صرف نالے کے کنارے بلکہ اس کے درمیان دھری چٹانوں کے اوپر اس طرح بنا لیے تھے کہ کہیں سفید پانی دہلیزوں کو چھو رہا تھا اور کہیں فرش کو میں نے سوچا کہ رات کو ان مکانوں میں سونے والوں کو غزب کی لہروں اور ان کے شدید شور کے باوجود کیسی اچھی نیند آتی ہوگی نالا پار کرتے ہی اس چھوٹی سی بستی رانگیلا کا بازار آ گیا سعود صلف کی دکانیں مسافر خانے چائے خانے اور درزیوں حجاموں مستریوں اور جفت سازوں کی دکانیں اور اس بازار میں خالی خولی گھومتے ہوئے لوگ میری جیپ رکی تو رانگیلا کے بچوں اور نوجوانوں نے اسے گھیر لیا میں ان کے چہرے دیکھ کر حیران رہ گیا بھورے بال کھلی رنگت موٹے مگر گلابی ہوٹ چوڑی ناکیں اور کرنجی آنکھیں میرے گرد بچے نہیں ایک پوری آریائی نسل کھڑی تھی یہی تھے وہ لوگ جو وسطی ایشیا اور ترکستان کی طرف سے اتر کر نیچے ہندوستان کے میدانوں میں آئے تھے میں سامنے چائے خانے میں جا بیٹھا وہاں میری ملاقات ایک ڈرائیور سے ایک باخبر باشعور شہری سے پی ڈبلو ڈی کے ایک ٹھیکیدار سے ایک چھوٹے سے دکاندار سے اور اوپر پہاڑوں پر جو جنگل کھڑے ہیں ان کے ایک محافظ محمد فقیر سے ہوئی میں ان سے باتے کر رہا تھا اور پس منظر میں نالا شور مچا رہا تھا میں نے محمد فقیر سے پوچھا کہ وہاں اوپر آپ جنگلوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں کیا جنگلوں کو کوئی خطرہ ہے خطرہ تو نہیں ہے لیکن قومی خزانہ ہے, بچانا ہے کیا لوگ چوری چھپے درخت نہیں چوری چھپے تو نہیں کر سکتے لیکن بعد نواقف لوگ اس طرح کام کرتے ہیں جو اس طرح قانون سے واقف نہ ہو آپ صرف آ موجودہ آ درختوں کو بچاتے ہیں یا نئے درخت اور بھی لگاتے ہیں جو واٹر شیٹ ہمارے ساتھ بھی ہے ہمارے فارس میں بھی واٹر شیٹ ہے اور یہ نرسریاں بھی ہیں یہاں جگہ پہ جگہ یہ زمین کی برگی ہو رہی ہے یہاں ان کا پلیٹنگ کرنا ہے اور وڈے بنانا ہے یہ پروگرام کرتی ہے جی ان جنگلات میں جنگلی درند و پرند بھی ہیں جی بہت کافی یہاں کون کون سے درند و پرند ہیں یہاں خاص کر یہ جی مرغہ زرین زیادہ ہیں بہت اوپر پہاڑوں میں اور اس کا یہ مونس جو ہے اس کو ہم لیڈ کہتے ہیں شاید اردو میں آپ کیا کہتے ہیں یہ جی جی لیڈ نہیں شاہ کہتے ہیں لیٹ تو ہمارے زبان میں اس کو مرغہ کی اور شاہ کہتے ہیں اس کی بیوی بی کو نا مونس کو زیادہ اور اس طرح جنگلی بھیڑ بھی ہے مارخور بھی ہیں اور اس طرح کافی ہیں جو کہ تقریباً اس کے باعث چیزوں کا ہمیں نام بھی نہیں آتا ہے اس بہت لمبے چیزیں ہیں آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں جی وہ وائلڈ لائف موقع کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ لیکن وہ شاخ بھی ہمارے ساتھ ہے کیا ایسا ہوتا ہے لوگ چوری چھپے ان جانوروں کو مارنے کی کوشش نہیں جی کوشش تو اکثر یہ ہونے لوگ قانون سے واقف خاص نہیں ہے نا اور وہاں پر جو خاص کر قانون کا ہاتھ بہت کمزور ہونا وہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ مثلاً ادھر ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے ہزاروں فٹ برف ہوتا ہے وہاں پر گلیشئریں ہوتی ہیں طوفانیں آتی اس یہ تھے محمد فقیر ان کے برابر تنو مند خوش شکل شاہ نذر بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ نظر صاحب آپ کیا کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں یا ٹرکسنٹسن مسافر اس میں آپ لے جاتے ہیں نہیں نہیں بس ادھر یہاں سے آپ پسنجر کہاں تک لے جاتے ہیں بشام تک لے جاتے, دب... آگے پٹن تک لے جاتے یہاں سے بشام کا ایک آدمی کا کرایہ کتنا ہوتا ہے پانچ روپئے جی اور پٹن کا ادھر سے بھی جی, مانسہرا نہیں, نہیں, نہیں, جی. نہیں جاتے ذرا مجھے بتائیے کہ دونوں طرف کی سڑکوں کی پہلے کیا حالت تھی اور اب سڑک کی کیا حالت ہے پہلے تو ٹھیک تھا لیکن ابھی بہت خراب ہو گیا کیوں یہ پہاڑ سے یہ بارش سے پہاڑ گر جاتا ہے وہ تو پہلے بھی گرتے تھے پہلے گرتے تھے لیکن چائنا والوں نے ٹھیک کیا تھا اس سے بعد بھی کوئی پروگرام نہیں کرنے کا چائنا والے چلے گئے ہیں تو اب اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے ابھی اس کا انجینئر یہ جی ہے فوجی ہے جی ابھی یہاں سے کار کی ایک ریلی گزری تھی اور وہ تین چار دن گلگت پہ رکی رہی کیونکہ یہ سڑکیں بہت خراب تھیں آپ نے دیکھا تھا کیا حالت تھی اس وقت سڑکوں کی ساتھ یہ تھے شاہ نظر اور میرے بائیں ہاتھ پر زابط خان بیٹھے تھے چہرے سے نظر آتا تھا کہ سمجھدار اور باشعور ہیں میں نے زابد خان سے پوچھا کہ یہاں کوہستان میں اس نالا دوبیر کے آس پاس رہنے والے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ زمیندار پلیشن لوگ زمین کر رہا ہے اور بعضی لوگ دکانداری بھی کر رہے ہیں اس بازار میں جو ہے باہر کے لوگ بھی زیادہ ہے سواد چار باغ والا اپنا کوئستان والا توڑا ہے تاکہ یہ لوگ تجارت مجارت زیادہ نہیں جانتا ہے تو اس لیے لوگ زمین کرتا ہے اور جنگلوں کا کام کرتا ہے جنگل کاٹ کر وہ بیچتا ہے یہاں بچوں کی تعلیم کا کیا حال ہے بچوں کا تعلیم کا کچھ پروگرام ایسا سیٹ نہیں ہے دور دور اسکول ہے کا نہیں تو اس وجہ سے بچے جو ہے وہ تعلیم سے بغیر رہتا ہے تعلیم کا کوئی پروگرام اچھا نہیں ہے نوجوان یہاں خالی وقت میں کیا کرتے ہیں نوجوان بس یہ فضول پھرتا ہے اور زمیندار کا کام کرتا ہے اور کچھ جنگلوں کا کام کرتا ہے یہاں جرائم تو نہیں ہو یہ پران پران پران تو... زاب خان نے مجھے ایک دلچسپ بات بتائی انڈس کو علاقے میں سیاسی طور پر باثر لوگ کون ہیں میرے سوال کے جواب میں انہوں نے دو خاندانوں کا ذکر کیا کہنے لگے ادھر جو ہے یہ کوئستان دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ملک سید عامن اور ایک ملک علی مولا ان دونوں میں تقسیم ہوتا ہے والسوات کا وقت اور ابھی وہ لوگ اس پارٹی میں ایک پارٹی میں اگر دوسرے پارٹی میں تو ابھی علی مولا ملک کا لڑکا جو وہ ایم پی اے پھر مشیر بنا ہوا ہے اور ملک سید عامن کا لڑکا جو پیپل پروگرام میں ایڈمنسٹریٹر ہے ضلع کا پارٹی کا صدر بھی رہا تھا ابھی ایڈمنسٹریٹر بن گیا ہے اور وہ مشیر مشیر وہ دونوں دوبیر کا ہے دوبیر کا ہے دونوں بڑے اور یہ کوہستان جو ان کے ولیسواد کا وقت بھی یہ سارا تھا ابھی پاکستان میں بھی وہ ایسا ہو رہا ہے دوبیر میں کیا سیاسی سرگرمیاں بہت سیاسی سرگرمیاں زیادہ ہیں کیونکہ کوہستان کا بڑی جو ہے وہ دونوں دوبیر میں تو دونوں خاندان دوبیر میں رہنے ہے تو اس لیے سیاسی قدر زیادہ ہے سرگرمیاں شہر دوبیر اس جگہ سے جہاں یہ نالہ ہے تقریبا 25 کلومیٹر دور ہے میرے سامنے یہ شاہراہ قرا کرم تیزی سے مڑ کر نالا پار کرتی تھی اور سڑک پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں اب میری گفتگو عبد الو صاحب سے ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ہم تو یہ پی میں ٹھیک کاروبار کرتے ہیں اچھا یہ ان سڑکوں اور پلوں کی مرمت سے کوئی تعلق ہے آپ جی جناب کیا حال ہے سڑکوں کا پہلے کیسا تھا اب کیسی پہلے سے ابھی اس وقت بہت خراب ہو گیا یہ بڑا روڈ اور باقی چھوٹوں روڈوں پہ تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا ان کے علاوہ جو ہے نا باقی صحیح تعمیرات بھی کہیں چائے خانے کے سامنے بہت سے کیا کیا نام ہے آپ کا عمر خان عمر خان آپ کیا کرتے ہیں یہاں کوئی دکانے کاربار کرتا آپ آپ کے بال بچے ہیں کتنا کما لیتے ہیں آپ مہینے بھر میں محنت میں بس 1200 بارہ اور آپ کا اپنا مکان ہے یا والدین کے ساتھ رہتے ہیں اپنا مکان نہیں والدین کے ساتھ رہتے ہیں 1200 کافی ہے آپ کے لیے ہاں کافی گزارا جی. ہوتی ہے آپ نے تعلیم کیوں نہیں پائی چہرے سے تو آپ اتنے ہونا ہر لگتے ہیں کیوں نہیں تعلیم پائی آپ نے بس پہلے تعلیمی ادھر ایک کوستان والا لوگ اتنے شوق نہیں ہوتے تعلیم کے لیے چھوٹے لڑکے بازار میں یہ سب بازار کے ماحول ہے نا تو تعلیم سے مجبور ہوئے اور بس پھر اور بس پھر گزارا ہوتا ہے ان لوگوں کی فکر ان کے جذبے ان کے حوصلے بس اسی ایک جملے پر آ کر رک جاتے ہیں اب میں نالا دوبیر سے آگے چلا جیپ اترنے لگی وادیاں کشادہ ہونے لگیں سڑک کے کنارے زیادہ بستیاں نظر آنے لگیں اور لوگوں کی وضاقت اور چال ڈھال میں جدید تہذیب کی زیادہ نشانیاں دکھائی دینے لگیں کہ چلتے چلتے بشام آ گیا کوہستان کا آخری شہر یہاں رونق تھی بڑا بازار تھا جدید عمارتیں تھیں اسکول اور اسپتال تھے اور محکمہ سیاحت کا شاندار ہوٹل تھا مگر دریا یہاں بھی کافی نیچے گہرائی میں تھا بشام میں ایک بزرگ ملے بڑے خلیق بلنسار پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ اوپر سے ایسے مہم جو کہ دینی تعلیم پانے کے لیے پہاڑوں سے اترے اور دلی جا پہنچے اور پھر روزگار کی تلاش میں برما چلے گئے وہیں شادی کی اور سارے بچے وہیں پیدا ہوئے مگر آخر جی نہ مانا اور تقریباً چالیس برس کی عمر میں بال بچوں سمیت یہیں پہاڑوں میں لوٹ آئے نام ہے ان کا محمد مشتبہ اور قدیم تلس کا مکان بالکل قرا کرم کے کنارے میں نے محمد مشتبہ صاحب سے پوچھا آپ جب پیدا ہوئے تو یہاں بشام میں پیدائش کا کوئی رجسٹر ہوتا تھا کچھ یاد ہے آپ کو کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالتے ہوئے بولے انیس سو چوبیس میں انیس سو چوبیس اور یہی اسی بشام کے علاقے علاقے کا ہے آپ کے کی بزرگ یہاں کیا کرتے تھے یہ کوئی ایسی تعلیم جب بڑھاتا تھا بچوں کو کوئی اپنا ذمہ دارہ کا کام کرتے ہیں تی مویشی کہ ایسے ہی हم. کام کرتا تھا آپ نے کتنی عمر گزاری شروع میں بشام میں میں نے سولہ سال سولہ سال سولہ سال سولہ سال ادھر مطلب है. یہ نوجوان جی کی. جی. کیسا تھا وہ زمانہ یہاں کے لوگ یہاں کے رسم و رواج کیسے دی. تھے یہاں کا رسم و رواج ایسے ہی تھا کہ پہلے زمانے میں ادھر والد سعد کا جو ہے اس کا بادشاہ ہی نہیں تھا اپنے بڑے بڑے لوگ تھے اپنے خاندان کا تو اس میں ایک خان ہوتا تھا ایک خان ہوتا تھا اس کا یعنی ماتحت لوگ جو کام کرتا تھا اس کا رائے سے کرتا تھا تو کبھی کبھی ایسے ہی ہے کہ خان لوگوں میں آپس میں جگہ فساد ہوتے تھے تو یہاں کا ادھر کا ادھر کا سب ایسے ہی جنگ و جدل اور اس میں مبتلا تھے لوگ اور باقی یہی ہے کہ ہمارے پہلے زمانے میں جو لوگ تھے بڑے بزرگ تھے بڑے اخلاق والے تھے اور ان لوگوں میں مہمانی جو تھا نا مہمانی نواز تھے مہمان نواز جو آپس میں تو کچھ بھی ہو لیکن باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو اس کا بڑا خاطر و عزت کرتا تھا وہ لوگ بہت خاطر و عزت کرتا تھا چلیے یہ لوگ آپس میں تو لڑتے تھے مگر کیا یہ صحیح ہے کہ انگریزوں کو انہوں نے اس علاقے میں قدم نہیں رکھنے دیے اور سفید فام حکمرانوں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی جو ہمارے برٹش کا بادشاہی انگریزوں کو بادشاہی تو اس ٹریم میں انگریز یہ علاقے میں نہیں چھوڑتا تھا بڑوں جنگ و جدل دفاع سے وہ لوگ سب متفق ہوتے تھے یہ جی. جیسے ہم لوگ کا آپس میں ہوتا ہے نا اسلامی دور میں نا. کہ اس کا غازی ہوتا تھا تو غزہ کا نام لینے سے ان لوگوں میں خون کا جذبہ آتا تھا جوش آ جاتا تھا تو اس میں اپنا جو وہ کمزوری تھا وہ محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ دشمن کے اوپر وہ جھڑی کرتا تھا تو انگریز اس طرف نہیں آنے سکتا تھا محمد مصطفی صاحب آپ سولہ سال کی عمر میں اس علاقے سے دلی اور پھر برما چلے گئے اور پھر چالیس برس کی عمر میں سن چونسٹھ میں واپس یہاں بشام آ گئے یہ بتائیے اس عرصے میں کیا تبدیلی آ چکی تھی اور اس وقت پھر بشام کیسا تھا یہ سڑک نہیں تھا یہ مینگورہ جانے کا سوات جانے کا سڑک بھی نہیں تھا ادھر سے یہ طرف تاکوٹ وغیرہ اس کا بٹگرام وغیرہ تھا سمجھ گئے جی یہ جب ہم آئے تو نیا نیا فوج آیا اور بس یہ روٹ وغیرہ بناتا تھا پھر جھینا لوگ چھنے کا کچھ آدمی آیا وہ لوگ یہ روٹ بنایا تو سب سمجھو کہ سہولت ابھی ہو گیا پہلے سہولت نہیں تھا کوئی کل کہہ رہا تھا جی کہ سڑک بننے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ قوانین کی لڑائیاں بند یہ بن تو یہ جی جی جی جی جی بالکل بند ہوگی بالکل ابھی قوانین کا لڑائی نہیں ہے وہ جب ہم لوگ کا سوات والد ہے نا سعود کا حکمران جب اس نے اپنا قبضہ کر لیا تمام جتنا یہ وہ تو سب اس کا قبضہ میں گیا اس کے بعد میں جنگل لڑائی سب بن ہو گیا کیونکہ شخصی حکومت ہو گیا نا شخصی حکومت ہو گیا تو ان لوگوں کا وہ جو دباؤ تھا اور ان لوگوں کا دبدب تھا وہ ختم ہو گیا خوانو کا محمد مصطفہ صاحب آپ کا یہ علاقہ اب تک پسماندہ ہے اور یہاں کے لوگ آج اس صدی کے آخری برسوں میں بھی قریب ہیں آپ کے لڑکپن کے دنوں میں یہاں کے غریبوں کی کیا حالت تھی اس وقت غریبوں کی حالت بہت تازک تھی سمجھیا یہ کاش وغیرہ کرتے تھے اور اس کے اوپر اپنا گزارہ گزارا کرتا تھا باہر جانے سے کچھ تھوڑا موڑا سامان لانے سے یا اپنا میوشی میں میں بکری کرتا تھا اس میں گزارا کرتا تھا اور کچھ نہیں تھا یہی کھیچو میں ایسے ہی لگا تھا ذمہ داری میں جوتے ہوتے تھے یعنی سر پہ ٹوپی ہوتی تھی سر پہ ٹوپی ہوتا تھا لیکن جوتی جوتے جوتی ये चमड़ा का जूती जो है न ये बहुत कम था जो आदमी थोड़ा पैसा वाला है कुछ थोड़ा गुजारा करता था तो उस वक़्त यहां का रिवाज यही था कि हम लोग उसको बोलता है पढ़ना वो वो जूतियाँ बनाता था आदमी लोग पहनता था और कभी कभी ऐसे घास एक रकम का ये चावल जो निकलता है ना ये धान जिसको बोलता है उसका घास ले करके हाथों से मोड़ करके उसका चप्पल बनाता था ایسا ہی زمانہ جی. میں نے خود پہنا ہے جی. میں نے خود پہنا ہے وہ چپل اور آخر میں یہ بتائیے محمد مصطفی صاحب کہ یہ جو آپ کے شہر بشام کے قدموں کو چھوتا ہوا عظیم دریا سندھ بہ رہا ہے اس دریا سے اس شہر کو کبھی کوئی فائدہ بھی پہنچا اس کا فائدہ اور کچھ نہیں تھا کبھی کبھی اوپر میں کوئی کوئی جام بن ہوتا تھا کم کم تھا نا تو اس میں بن ہوتا تھا تو ایک تالاب ہوتا تھا تو وہاں سے انگریز لوگ آتا جاتا ہے نا جہازوں کے تو خبر ملتا کہ دریا بن ہو گیا ہے آپ لوگ دریا کے کنارے میں جتنے لوگ ہیں سنبھال سے ہوشیار رہنا ہاں کبھی کبھی آ... کھلتا تھا ایک زمانے میں ایسا آیا کہ یہ یہ یہ جگہ یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ جگہ وہ نہیں تھا سب پانی کا پانی ہے آدمی لوگ کتنا رہ گیا دریا نے اور کتنا مویشی رہ گیا کتنا آدمی رہ گیا ایسی ہے تو ایسا کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں تھا لیکن نقصان زیادہ تھا